بسم اللہ علام صحمد اللہ محمد محمد السلام علیکم ورحمت اللہ سکنے و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبیہ حضرت سگن معاشر ساثر تمام خارن اللہ علیہ السلام عزمت اور باقی تمام سامعین کو لسلم اور الحمدللہ رب العالمین باب و تحرت ختم ہو کے ابھی باب و شروع ہوا جاتا ہے باب و کا درخت نمبر ایک ہے صفحہ نمبر چھبیس ہے صدر نمبر ایک سے شروع ہو رہا ہے باب و یعنی نماز کا بیان اس میں نماز کے بارے میں تفصیلی بحث ہوں گے یہ دو باب ایک باب و ایک باب و سلات. ہر مسلمان کو جاننا لازم ہے اس کے تمام احکامات تفصیل سے جاننا ضروری اس کے بغیر ہم ایک سچا مسلمان عملہ جو ہے نہیں ہو سکتا ہے لہذا چونکہ نماز پڑھے بغیر نماعت مسلمان اور کافر کے بیچ کی پہچان ہے جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں ہاں جلّا نبی نے فرمایا نماز کا افیر اور مسلمان کی پہچان ہے جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے کیونکہ جو ہے ایک, ایک, ایک, ایک عمل جو مسلمان انجام دی جاتی ہے روزہ تو سال میں صرف ایک مہینے میں رکھا جاتا ہے تو روزہ نشانی نہیں بن ہے اس طرح حج تو زندگی میں ایک دفعہ واجب ہو جاتے ہیں وہ بھی نشانی نہیں بن سکتی زکوٰۃ بھی جن لوگوں پر مال واجب ہے ہاں جی وہ دیں گے جن پر واجب نے ان پر واجب نے تو اس کے لیے وہ بھی نشانی وہ بھی سال میں ایک دفعہ اگر واجب ہو جائے تو یا ان میں سے کوئی بھی ایک مسلمان ہونے کی عملی نشانی نہیں ہے نماز ہے جو چونکہ ہر مسلمان کو روزانہ بجا لانا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے تو ایک مسلمان کی واضح نشانی ہاں جی کی شاہ مسلمان ہونے کا نماز ہے نماز کے والے میں یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دی ہے حکم بھی قرآن پاک میں بھی قرآن میں سب سے زیادہ عمل صالح میں ایمان لانے کے بعد اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے جہاں کہاں بھی آمن آمنو کہنے کے بعد اے ایمان والو کہہ آمنو امین کہنے کے بعد پھر اعمالِ صالیہ میں سے سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا ہے پھر زکوۃ کا ذکر فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہیں جان میں اور نماز کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ السلا تو معراج المومن نماز مومن کا معراج سے فرمایا ہاں جی معراج میں کیا ہوا رسول اللہ کا سب سے اعلیٰ مقام معراج میں ہی تھا اللہ سے ہم کلامی تھا اور نماز گزار بھی ہائق میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے دنیا سے اس کا تعلق مکمل کر گیا تک بھی دحرام پڑھنے کے بعد نہ آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں نہ آپ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ آپ پی سکتے ہیں نہ آپ آگے پیچھے دیکھ سکتے ہیں دنیای تمام تعلقات ختم صرف اللہ کے حضور میں آپ حاضر ہے اسی ذات سے آمہاں کا ہم کلام ہے تو نماز حائق میں اللہ سے راز راز و نیاز ہے ہاں جی ہم کلامی کی کیفیت ہے چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلیون جی ربا نماز گزار اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے مناجات کر رہا ہوتا ہے اللہ سے ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے پچھلا نماز کی ایک خوبصورت کیفیت ہے اور اللہ کے نبی نے نماز کے بارے میں یہ فرمایا ایک دن اصحاب سے کہا اے میرا صاحب اگر ایک بندہ اس کی گھر کے سامنے ایک نہر ہے اس نہر میں وہ دن میں پانچ دفعہ نہائیں تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کو چیل باقی رہے گا تو سب نے کہا اللہ کے نبی بالکل نہیں رہے گا وہ بالکل صاف ستھرا ہوگا آپ نے پڑھنے بس اس طرح نماز ہے بندہ جو ہے ایک نماز پھر اس نے ایک نماز پڑھ لیا تو پھر یہ دوسری نماز جو ہے پہلے نماز اور دوسری نماز کے بیچ گناؤں گناہوں کو صاف کر دیتا ہے فرض کرا آپ نے صبح کی نماز پڑھ لیا ہاں جی صبح نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لیا تو ظہر کی نماز صبح اور پر عصر ظہر کے درمیان میں جو آپ سے وہ گناہانے صغرا شرزت ہو گیا اس کو صاف کرے گا پاک کرے گا اس کو ہاں جی اس کے بعد زہر و عصر کے درمیان میں اگر کوئی خطا قسر کو ہوا وہ عصر کی نماز اس کو پاک کرے گا پھر عصر کی نماز عصر و معرف کے درمیان میں جو خطا قسر ہوا وہ عرب کی نماز اس کو پاک کرے گا پھر عرب اور عشاء کے درمیان میں جو کچھ کو طے ہوا وہ عیشاء کی نماز اس کو پاک کرے گا پھر عشاء اور صبح کے درمیان میں جو کچھ کو طے ہوا وہ صبح کے نماز اس کو پاک کرے گا اس طرح جو ہے ہر نماز اس سے پہلے والی نماز کے بیچ میں جو کچھ کو طے ہوا اس کو پاک کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس لئے نماز کی بہت بڑی اہمیت تھی میرے ازان گرمی نماز کو اہمیت سے پڑھیں اس کو ہاں جی نماز مومن کا میرا اللہ نبی کی یہ بھی حدیث مبارک ہے آپ نے فرمایا کہ اصلاۃ نماز ایسی عبادت ہے کہ ان قبیلت قبیلہ قومل نماز سے ہے اگر اللہ تعالی انسان کی نماز کو قبول کرے تو اس کی باقی سارے عملیات بھی اللہ قبول فرمائیں گے کہیں رد رد سوا اگر یہ رد ہو گئی تو باقی سارے عمل بے رد ہو جائیں گے اس حد نماز کو اہمیت سے ہے پلس دیکھو آج دور کے دور میں اس فصق و حجور کے دور میں نفسہ نفشے کے دور میں گناہوں کے دور میں گناہ آزادی سے انسان کر سکتے ہیں آج جو ہے تو اس دور میں کوئی شرح حدود کچھ بھی جاری نہیں ہے تو اس دور میں انسان اگر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رہنا چاہے گناہوں سے دور رہنا چاہیے اپنے حرم کے کچھ پوشا و منکر سے رہیائی کے کاموں سے گناہ کے کاموں سے ہاں جی فصو فجو سے اپنے آپ کو اگر پاک رکھنا چاہتے ہیں دور رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تبار و تعالیٰ نے جو نسخہ قرآن باغ میں عطا فرمایا وہ یہی نماز ہے کہ ان صلاطہ تنہا انلفاشاہ وال منکر بے شک نماز انسان کو روکتا ہے بے حیائی سے اور حرقم کے گناہوں سے تو آزن گرمی یہیں سے ہم سمجھیں نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے ہاں جی اور نماز ایک ایسی عبادت ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے دور میں تھا تمام انبیاء اپنے امت کو نماز کا کم دیا ممکن عراکات کی تعداد ان چیزوں میں تھوڑا فرق ہو لیکن نماز کا حکم ہر پامبر کے دور میں آتا ہے ابراہیم کی زبان سے بھی آیا مجھے نماز کا قوم ہے اوسا کی زبان میں بھی ہے مجھے نماز کا قوم ہے ایسا کی زبان میں بھی مجھے نماز کا حقم ہے ایسا کے زبان میں بھی مجھے نماز ہے. اس طرح تمام امبیا علیہ السلام کی زبان سے نماز تو یہ نماز ایک ایسا فرضہ ہے تمام امبیا کی امتوں پہ تھا ممکن ہے ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہو رحکت وغیرہ میں کم امن نماز سب کے لیے تھا کیونکہ انسان کے کی روح کا جو غذا ہے اس طرح ہمارے جسم کی سلامتی کے لیے ایک غذا چاہیے کھانے پینے کی چیزیں آئے اور اس طرح روح کی غذا جو ہے اللہ کا یاد ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کی عبادت تو بندگی ہے وہ روح کی غذا ہے تو کم ترین غذا جو آپ کے روح کو آپ دے سکتے ہیں اور ہر کوئی دے سکتے ہیں اور اس پر کوئی خرچہ نہیں ہے وہ نماز ہے اس طرح اللہ نے نماز کو ہلکا کیا ہے اور تم کھڑا ہو کے نہیں بیچ سکتے ہیں بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو آنکھ سر کے اشارے سے پڑھو سر اشارنے کر سکتے ہیں آنکھ سے اشارہ کرو آنکھ اشارنی کر سکتے ہیں آبرو سے اشارہ کرو آبرو بھی اشارے کر سکتے دل سے اشارہ کرو لیکن پڑھنا ہے نہیں کیا کسی صورت میں بھی معاف کیا اس سے معلوم ہوتا ہے نماز کی کتنی اہمیت ہے اور نماز ہمارے رن کی باقی کے لے ہمارے روح باقی کے ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے اس کتنی اہمیت ہے یہ ان اس حکم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے نماز کی لعالہ نے اس میں کوئی چھوٹ نہیں رکھا روزہ فرمایا روزہ کا تم نہیں رکھ سکتے تو تم اس کے بدلے میں مت دے دو صدقہ دے دو ایک مت کھانا دے دو وہ بھی غریب ہوا کہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے فرمایا پھر تو خوش بھی نہیں ہے روزہ بھی نہیں ہے مت بھی نہیں, بھی نہیں ہے معاف ہے ہر چیز معاف لیکن نماز میں ایسی کوئی معافی نہیں ہے ہاں اس میں کوئی معافی نہیں آپ نے ہر صبح میں نماز پڑھنا ہے ہلکا کیا لیٹ کے پڑھو دل میں سوچتے پڑھو خوف کے موقعوں پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو فرمائے ہر رکعت کے بدلے میں سبحان اللہ الحمد للہ اللہ وََ اکبر ایک ایک مرتبہ رکعت کے بدلے میں پڑھو یہی نماز ہوگا اس ہنگامی حالت میں لیکن پڑھنا ہے معاف نہیں ہے اس انزان گڑھ میں ہمیں معلوم ہوتا ہے نماز کی کتنی اہمیت ہے ہاں اسی اہمیت کے ساتھ ساتھ باقی قرآن پاک دیکھیں احادیث دیکھیں سنکڑوں احادیث اور قرآن آتے موجود تھے اس عظیم عمل کے حوالے سے اللہ نے قرآن پاک میں نماز کو ذکر اکبر سے کہا ہے ذکر اکبر سے فرمائے نماز کو ہاں جی لہٰذا یقین ہے نماز اللہ کا ذکر ہے. اکبر ہے انسان نماز کے ذریعے سے اللہ سے پرک محسوس کرتے ہیں اگر ہم خلوص قلب سے اور آپ آپ میں ہر کوئی یہ چیزیں احساس کیا ہوگا جب نماز کا وقت ہوا نہیں پڑھ پائے ایک بے چینی اندر پائے جاتے ہیں جب نماز پڑھ لیا اندر ایک سکون محسوس کر لیتے ہیں خضواً اگر تھوڑی سی توجہ سے پڑھ سکا حضور قلب سے پڑھ سکا تو اور بھی زیادہ آپ کے دل کے اندر حضور خوشی محسوس ہو جاتی ہے آپ کے رخ کے اندر رخ سکون محسوس کرتے ہیں ہاں اللہ و ذکر الدمین القلوب یہ لوگوں اللہ کو یاد کرنے سے ہی دلوں کو سکون ملتی ہے تو اللہ کی یاد یہی ان میں سے یاد کرنے کی ایک بہترین طرح کا نماز ہے جو اس میں واجب نمازیں بھی ہیں سنت نواخلات بھی ہیں یہ سب بھی اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے رضان کرامی لہٰذا نماز میں کبھی بھی سستی نہ فرمائیں امید ہے کہ نماز کو بہت اہمیت دے کر پڑھیں اور اس میں ہرگز اپنے آپ کو اپنے نقص کو سستی کرنے نہ دیں سست ہونے نہ دیں نماز کو وقت پر پڑھنے کی انتھک کوشش کریں نماز کے بارے میں فک الحد نے حضرت شاہ سے فرمایا خال اللہ, اللّہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی قع فرمایا اللہ اللہ تعالیٰ کے معنی بلند مرتبہ والی ذات وہ ذات جو بلند مرتبہ والے اللہ سے زبان کے اس کا میں کوئی ذات بلند مرتبہ نہیں فرمائے حافظ اللہ اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو یعنی نمازوں کو وقت پر پڑھا کرو نمازوں کو صحیح طریقے سے پڑھا کرو وہ صلاحت خاص طور پر درمیانی نماز کو پابندی سے پڑھا کرو نماز وسطیٰ ان درمیانی نماز پر اب درمیانی نماز سے کون سی نماز مراتے شاستر نے فرمایا نہیں فرمایا فرمایا آپ نمازوں کا اپنی درمیانے وقت میں پڑھتے رہو آپ کو درمیانی نماز مل جائے گا ویسے عالم اسلام کی وہ کہانی یعنی کسی نے عصر کی نماز دکھایا ہے زیادہ تر لوگوں نے کسی نے زور کی نماز کسی نے صبح کی نماز کسی کے مار کی نماز دکھایا ہے شاست کو تعین نہیں کریں جس طرح شبِ قدر کے بارے میں طور اختلافات کون سے دن ہیں جس طرح نماز وسطیٰ شاست اس کے فرماتے ہیں اگر تم نمازوں کو اپنے درمیانہ وقت میں پڑھتے رہیں پابندی کے ساتھ تو تجھے یقیناً تجھے نماز وستہ جس کا اللہ نے اہمیت دیا ہے خاص طور پر وہ تمہیں مل ہی جائے گا یہ فرمایا آپ نے فرملہ دیا لیکن اللہ نے جو ہمیں نمازوں کو ساتھی سے پڑھنے کا حکم دیا خاص طور پر نماز استا کو اور پھر ہرمائی یہ نماز جو آپ نے ہر سراج میں پڑھنا ہے پابندی سے پڑھنا ہے اس کی حفاظت کرنا ہے یہ بھی وقت کے اندر پڑھنا ہے جب چاہے نہیں پڑھنے ہے نہیں کرنا ہے ہاں جی جتنا ہو سکے آپ کے انتھک کوشش اور نماز کو ہر نماز کو اللہ نے اس کے لیے وقت معین کیا ہے ہر نماز کو آپ نے اس سے معین وقت کے اندر پڑھیں وقال اللہ تعالیٰ اور علیہ نے یہ بھی فرمایا ان نسلاۃ بے شک نماز انکانت ہے اللوم نے ممنوں پر کتاب لکھا ہوا یعنی فرض ممنوں پر نماز فرض ہے لکھ چکا ہے یعنی فرض ہو چکا ہے فرض سے موقداً وقت کے اندر ممنوں پر نماز وقت کے اندر فرض ہے یعنی جب ہم چاہیں ہاں یہ جھکچھا نماز نہیں پڑھنا ہے خزاں نہیں کرنا ہے نماز قزا کریں گے جان بوجھ کے بال کسی حضرت شریک ہے تو پھر جس طرح ہمار دعوت میں حدیث آیا اس کے لیے اسی ایک حقوق اس کو عذا ہوگا صرف قضا پڑا ہے جہاں بوجھ کے اس نے قضا کیا ہے تو اس پہ جان بوجھ کے قضا کر کے پڑھنے پہ ایک حقوق ایک حقوق علیہ السلم فرمایا 80 سال اس کو جہنم میں رکھا جائے گا عزا نے میں کہاں ہمیں طاقت ہے کیا وہ سال جہنم کی برداشت آپ کو برداشت کر سکیں ہم تو ایک معاشیش کی تیلی کے آگ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں اپنے اختیار سے چیا کی جہنم کے ان شاء اللہ آگ کو ہم برداشت کر سکیں لہٰذا زیامی نماز کو وقت پر پڑھتے رہنے کی عادت ڈالیں اور وقت پر پڑھیں تاکہ ہمیں پورا پورا ثواب اور اجر بھی مل جائیں لہذا ان دعیتوں میں شاثر نے فرمائیں ایک تو نماز پڑھنا ہمیں ہم حکم الماء نماز کی تم پاسداری کرو نماز کی حفاظت کرو یعنی ہمیشہ پڑھتے رہو اور ساتھ ہی نماز کو خاص طور پر پھر فرمایا اللہ نے نماز کو تمہیں وقت کے اندر فرض کیا ہے ہر نماز کو پڑھنا بھی ہے اور وقت کے اندر پڑھنا ہے جب چاہے نہیں پڑھنا ہے جان بوجھ کے نماز کو قضا نہیں کرنا ہے وہ قضا کرنا خود ایک گناہ ہے اس آیت کے نافرمانی فرمانی اس آدمی فرمایا وقت کے اندر پڑھو ہم اپنی مرضی سے جب چاہیں پڑھیں تو یہ وقت کے آپ نے اس حکم کی آپ نے خلاف ورزی کیا اس حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے علیہ وسلم فرمائے اس کو ایک حقوق اذا ہوگا اور ایک حقوق جو ہے اسی سال کا ہوتا ہے تو زن کا رامی جو ہے ہمیں نماز کو پڑھنا بھی ہے وقت کے اندر پڑھنا بھی ہے اور ہر صورت میں پڑھنا ہے یہ ایک مسلمان کی خصوصی امتیاز ہے مسلمان اور کافر کی ہاں جی جو لو نماز کو عمدن ترک کرتے ہیں نپڑتے ہیں بجن کسی شرع وزر کے آگے آئے گا شاستر نے اس کے لیے بہت سخال وارننگ کہا ہے میں اس کو قتل کرنے کے تکہ کا حکم دیا ہے کہا اس کو اگر آمدن توڑیں کوئی وضو حاکم میں اس کو بلائیں گا ہاں اس کو اگر نماز مسلسل ترک کرنے کا اس کو پہلی دفعہ توبے کا فرصت دے گا توبہ کیا ٹھیک ہے نہیں کہ دوسری زبان اس کو قتل فرمایا فرمائے اتنی سخت بڑھنی ہے نماز کے بارے میں اگر شریعت نافذ سونا تو نماز کا حکم بہت ساخت ہے کیونکہ یہ مسلمان اور کافر کی نشانی ہے نماز پڑھیں تو مطلب یہ جی کہ آپ مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھیں تو آپ اور کافر میں پھر کیا فرق ہے باقی ساری چیزیں تو ایک نا دن میں ہم ہمیشہ اور کوئی عبادت تھوڑا کرتے ہمیشہ کرنے والی عبادت تو یہ نماز اس لیے اس کو سختی سے شریعت نے حکم دیا ہے اور اس کے بعد جو پھر نماز کے اوقات کی افشا سے علیہ رحمان تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں اور اوقات میں سے سب سے پہلے تو وقتوں کے بارے میں تھوڑا سا توضی طلب ہے انشاءاللہ آج کے درس یہاں پر اتفاق کروں گا اور آپ سب سے یہ گزارش ہے میرا نماز کو اہمیت دے دیں میرا رضا میں نماز کو اہمیت دے کے پڑھیں اس کو جب نہ پڑھیں وقت کے اندر پڑھیں ہاں جی اور نماز کو ساحد پابندی سے پڑھیں اور نماز انسان کی مخصلت کا ذریعہ ہے اور خبر رضا تحادی میں یہ بھی آیا ہے خبر میں آپ پہنچیں گے تو سب سے پہلے آپ سے عملیات میں سے جس کی اس کے بارے میں سوال ہو اور نماز کے بارے میں سوال ہوا اور نماز سے وہ آپ کا جس طرح دنیا میں آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں نا تو آپ کے روح کے ساتھی قبر میں بھی وہی آپ کا رخ ساتھی ہے قبر کو بھی یہی نماز سے یہی اچھی عبادتیں ہیں روشن کرتے ہیں اگر ہم قبر سے ڈرتے ہیں تو ان عبادتوں کو جو اللہ نے ہمیں آسانی سے سوالات اللہ عالم فرمایا ہمیں پابندی سے پڑھتے رہیں تاکہ ہمارے آخرت کا سفر ہمارے لیے آسان ہو پہ کے ہمیشہ کی زندگی ہمارے لیے بحث سے برین ہمارے ملجا اور ماوا اور ٹھکانہ ہو انہیں گرم العا کر پرو نگر ہمیں نماز کا پابن بنا دیں ہمیں ایک سچا مسلمان بنا دیں عمل کے دار قول بھیل میں اور اللہ ہمیں دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیع تلما عامین عرب